اسلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو لیکچر نمبر ایٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے سکینر کی کاروائی شروع کی تھی اور اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی ہماری ریگولر ایکسپریشنز پہ اور اس کے بعد ہم نے فائنٹ آرڈ کی بات شروع کر لی تھی اور اس کا جواز ہم نے یہ پیش کیا تھا کہ ٹوکنز کی جو ریپریزنٹیشن ہے اس کے لیے کوئی ایک فارمل سکیم بنائی جائے اور یہ ہم نے وہ ریگولر ایکسپریشنز والا معاملہ کیا تھا اور پھر یہ کہ صرف یہ نہیں کہ ہم ریگولر ایکسپریشنز سے ٹوکنز بنا لیں یا ان کو رپریزنٹ کر لیں بلکہ ایسی کاروائی ہو جس سے یہ سکینر یا یہ جو لیکسیکل اینالائزر ہیں یہ ہمارے آٹومیٹکلی بن سکیں یہ جو بات ہے آٹومیشن کی وہ اس حوالے سے کہ کمپائلر کو اگر دیکھا جائے تو وہ ایک کافی بڑا کمپلیکس سافٹ ویئر ہے اور یہ میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے عموماً کمپائلر کو ماڈیولس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اس کا اب ہم وہ سکیننگ والا پارٹ جو کہ فرنٹ اینڈ کا پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ریگولر ایکسپریشنز اس کے بعد این ایف اے اور ڈی ایف اے کے بارے میں بات کی تھی اور میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح اگر آپ ریگولر ایکسپریشنز استعمال کریں تو ان سے ہم ایز بنا سکتے ہیں یہ نان ڈٹرمنسٹک فائنٹ اٹومیٹون جو ہیں اس کی ایک خاصیت جو ہمیں بہت کارآمد ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ اگر میرے پاس ملٹیپل ریگولر ایکسپریشنز ہیں تو میں ایک ریگولر ایکسپریشن کو لے کے اس کا این ایفے بناتا ہوں پھر ایک دوسرے کا بناتا ہوں اور ان کو میں آپس میں جوڑ کے ایک لارجر این بنا سکتا ہوں جو کہ ان دونوں کو پریسیڈنس کے حوالے سے کہ بھائی پہلے کون سا ریگولر ایکسپریشن اور دوسرا کون سا ریگولر ایکسپریشن ان دونوں کو اکٹھا کر کے ای موو کے ذریعے میں ایک لارجر این بنایا اور پھر ایک اور ریگولر ایکسپریشن کو لیا اس سے میں نے پھر ایک اور بڑا این بنا لیا اور یوں میں لارجر ان لارجر این بنا سکتا ہوں اور یہ بات میں نے کی تھی کہ یہ این ایف اے والی کاروائی اصل میں ہمیں درکار ہے کہ ہم ریگولر ایکسپریشنز سے این ایف اے بنائیں اور پھر این ایف اے سے ہم ڈی ایف اے بنائیں گے کیونکہ ڈی ایف اے جو ہے وہ ہی پھر الٹیمیٹلی ہم امپلیمنٹ کریں گے این ایف اے کے بارے میں میں نے باتیں کی تھیں کہ اس میں ای e مووز ہو سکتی ہیں اس میں آپ ملٹیپل سٹیٹس میں جا سکتے ہیں سیم ان پٹ پہ یہ باتیں آپ اٹام اٹون میں بھی پڑ چکے ہیں تو وہاں پہ اگر آپ آٹومیشن یا ایسی امپلیمینٹیشن جو کہ آپ پروگرامنگ کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں اس کو دیکھیں تو مسئلہ ہو جائے گا کہ بھئی ایک کمپیوٹر پروگرام جو ہے وہ این ایف اے کو کیسے سمیولیٹ کرے گا ہاں کر سکتے ہیں لیکن پھر کاروائی آپ کے ذہن میں سمجھ گئی ہوگی کہ آپ کو اگر ایک اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو جو ان پٹ ملتی ہے اس سے آپ کو وہ تمام سٹیٹس میں جا کے دیکھنا پڑے گا جہاں پہ آپ کے پاس ٹرانزیکشنز ہیں کہ میں ان مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے کسی اینڈ اسٹیٹ میں جا سکتا ہوں کہ نہیں اگر تو آپ کسی ٹرمنیٹنگ اسٹیٹ میں پہنچ سکتے ہیں تو پھر آپ نے کوئی ان پٹ کو ایکسیپٹ کر لیا اب ہم یہاں پہ ایکچولی اٹامٹامس کی تھیوریٹیکل اسٹڈی نہیں کر رہے ہمارا مقصد یہاں پہ انتہائی پریکٹیکل ہے پریکٹیکل اس حد تک کہ یہ جو اسکینرز یا لیکسیکل اینالائزرز ہیں وہ ہم نے ہاتھ سے نہیں بھی نہیں بنانے بلکہ ہم اصل میں کمپیوٹر ٹولز کمپیوٹر پروگرامز استعمال کریں گے جو ہمارے لیے یہ سکینرز بنا دیں گے اس آٹومیشن کے لیے میں نے گفتگو شروع کی تھی تو آئیے میں چند سلائیڈیں جو پچھلے لیکچر کی ہیں ان کو میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں اور پھر آج ہم این ایف اے سے ڈی ایف اے کا جو معاملہ ہے اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد پھر اس لیکچر میں تو شاید نہیں اگلے لیکچر میں ہم اس آٹومیٹڈ ٹول کے حوالے سے بھی کاروائی کریں گے کہ اچھا بھی یہ ساری باتیں ہوں گی, اب مجھے بتاؤ کہ میں نے ایک اسکینر بنانا ہے یہ میرے ریگولر ایکسپریشن ہیں جو میرے ان ٹوکنس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ میں کیسے بناؤں تو پہلے چند ایک سلائڈ پچھلے لیکچر سے جو میں تیزی سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر آج کی بکیا کاروائی جو الگ اے سے ڈی ہمیں کرنے میں مدد دیتا ہے وہ الگ سب سیٹ کنسٹرکشن کہلاتا ہے یہ میں نے ذکر کیا تھا کہ کین تھامسن صاحب ایک نام کے ایک صاحب ہیں جنہوں نے یہ الگریدم بنایا تھا اور اس میں بات یہ ہے کہ ان دا ٹرانزیشن ٹیبل آف این این اے ایچ اینٹری از اے آف یہ یاد رہے کہ جو این ایف اے ہے ہم نے گرافکلی تو دیکھا ہے لیکن آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اس گراف کو اس ڈائریکٹڈ گراف کو میں ایز اے ٹیبل یا ایز اے میٹرکس بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں ان ڈیف اے ایچ تو یہ وہ بات ہے جو این ایف اے اور ڈی ایف اے میں اب فرق ہے اور NFA سے ہم نے کسی طرح یہ ملٹیپل سے اس state کی جانب کاروائی اب کرنی ہے دوسری بات یہ بھی پہلے میں دکھا چکا ہوں کہ of جنرلسٹرکشنسپون فی الحال یہ باتیں اس سلائیڈ کی اور اگلی چند سلائڈ کی ذہن نشین کر لیجئے جب ہم ایلگردم کو ایکچولی ایز این ایگزامپل اسٹڈی کریں گے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا تو وہاں پہ یہ باتیں جو ہیں یہ کافی کلیئر ہو جائیں گی لیکن فی الحال ہمیں ذہن نشین کرنے کی خاطر یہ سلائیڈز ہمیں کور کرنی ہیں اگلی بھی دیکھ لیجئے کہ دا ڈی ایف اے یوزز اٹ اسٹیٹ ٹو کیپ ٹریک آف آل پاسبل کین بی ان آفٹر ریڈنگ ایچ ان پٹ سمبول یہاں وہ بات کہ NFA میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیٹ میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس ایک ان پٹ سمبل ہے تو آپ اس ان پٹ سمبل پہ کئی سٹیٹس میں ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں ڈی ایف اے میں صرف ایک ہوگی لیکن NFA میں یہ ملٹیپل ہوں گی تو ڈی ایف اے کی جو ایک سٹیٹ ہے یہ اصل میں ان تمام سٹیٹس کا ایک لحاظ سے مجموعہ ہوگی جس میں NFA میں آپ ایک ان پٹ پہ جا سکتے ہیں اس کی بھی مثال ہم بعد میں دیکھیں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کنسٹرکشن یا اس الگریدم کے حوالے سے ہمیں دو آپریشنس کی ضرورت ہوگی پہلا اس میں سے یہ ایپسلان کلوجر یہ اس کو ہم ایک سیٹ آف سٹیٹس ٹی دیں گے اور یہ آگے سے کیا دے گا ایٹ ول گیو سیٹ آف این ایف اے اسٹیٹس ریچبل فرام سن سم این ایف اے اسٹیٹ ایس ان ٹرانزیکشن یعنی کہ ہم کسی سٹیٹ میں اگر بیٹھے ہیں S اور یہ ایکچولی ایس جو ہے ایک سیٹ آف سٹیٹس میں سے ہے تو ایس میں بیٹھے ہوئے ای ٹرانزیکشن پہ ہم جن جن اسٹیٹس میں NFA میں جا سکتے ہیں وہ set آف اسٹیٹس ہمیں یہ فنکشن کہہ یا یہ جو آپریشن ہے ایپسل آن کلوجر یہ ہمیں دے گا اور دوسرا جو method یا فنکشن ہمیں چاہیے وہ ہے موو ٹی اے وچ از دا سیر ایف اے وچ دیر از اے ٹرانزیکشن آن ان پٹ اے فروم سم این ایف اے یعنی کہ اگر آپ ایک اسٹیٹ ایس میں بیٹھے ہیں تو یاد رہے این میں آپ ایک ان پٹ اصل میں صرف ایک اور اسٹیٹ پہ نہیں جاتے کئی اسٹیٹس میں جا سکتے ہیں تو یہ موو فنکشن جو ہے یہ آپ کو ان تمام اسٹیٹس میں ایس of member of T وہاں سے اے ان پٹ سمبل جو ہے اس پہ جن جن اسٹیٹس میں آپ جا سکتے ہیں یہ وہ اسٹیٹ کا سیٹ جو ہے وہ یہ فنکشن آپ کو بتائے گی اب یہاں سے کاروائی اب شروع ہوتی ہے بیفور اٹ سیز دا فرسٹ ان پٹ سمبل این ایف اے کین بی انی the دا اسٹیٹ ان دا سیٹ ایپسلون کلوزر ایس زیرو ویئر ایس زیرو از دا اسٹارٹ اسٹیٹ آف این ایف اے کا جو گراف ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ ہے تو وہ ایک اسٹیٹ ٹرانزیکشن گراف اس میں ایک اسٹارٹ اسٹیٹ ہوتی ہے اور ملٹیپل اینڈ اسٹیٹ ہو سکتی ہیں اور ٹرانزیکشن ہیں جن میں خاص ایپسلان ٹرانزیشنز جو کہ کوئی انپٹ کنسیوم نہیں کرتی اور پھر وہ ٹرانزیشنز جو کہ کسی ان پٹ سمبل پہ ہوتی ہیں اور یہ ایکچولی ملٹیپل ہیں یہاں پہ اب یہ ہے کہ الردم کی جو شروع کرنے والی سٹیج ہے وہ یہ کہ آپ سٹارٹ اسٹیٹ میں جائیں این ایف اے کی اور وہاں سے ایپسلان پہ یعنی کہ وداؤٹ کنسیومنگ اینی انپٹ آپ وہ سٹیٹس ڈھونڈیں جن میں آپ صرف ایپسلان ٹرانزیشنز پہ جا سکتے ہیں تو یہ پہلے ہم ایک سیٹ بنائیں گے ان سٹیٹس کا جو کہ سٹارٹ اسٹیٹ سے ہمیں جاتی ہیں تو یہ تو ہے پہلا سٹیپ. آگے سپوز دلی دا اسٹیٹ انٹ سی آر T فروم ایس ناٹ یا ایس زیرو جو کہ اسٹارٹ اسٹیٹ ہے آن ا گو سیکوینس آف انپٹ سمبو اچھا اب یہ بھی ہے start اسٹیٹ سے ضروری نہیں کہ آپ صرف ایپسلان پہ ٹرانزیکشن کریں اسٹارٹ اسٹیٹ سے آپ کسی انپٹ سمبل پہ بھی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں تو ایک اور سیٹ ہم بنا رہے ہیں جو کہ اسٹارٹ اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ایک انپٹ سمبل سے ہمیں وہاں پہ ٹرانزیکشن ملتی ہیں ایک تو ہوئی ایپسلان ٹرانزیکشن جو کہ وداؤٹ کنسیومنگ اینی انپٹ اور دوسری وہ اسٹیٹ جو کہ let's say ایک سمبل کو لیا پھر کسی اور یا پورا آپ کا جو الفابیٹ ہے اس کے آپ کو تمام سمبلز کو دیکھنا پڑے گا یہ نہیں کہہ رہا سیٹ کہ ہے جو بھی کوئی سمبل لیں اور اس کو میں فی الحال سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اے یعنی کہ وہ ایک انٹ سمبل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے On The NFA can move to any of the states in the set move TA یہاں پہ اب وہ موو کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور یاد رہے کہ موو جو ہے ہمیں اے ٹرانزیشن بتاتا ہے تمام اسٹیٹس جو کہ سیٹ ٹی میں ہے وہاں سے یعنی کہ آپ باری باری اسٹیٹ ٹی کی اسٹیٹس لیں اور ہر اسٹیٹ میں جا کے دیکھیں کہ وہاں سے اے پہ آپ یعنی کہ ان پٹ سمبل پہ آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں اب ان اسٹیٹس کو آپ یاد رکھیں یاد رہے کہ T جو ہے یہ ایک سیٹ آف اسٹیٹس ہے ایک اکیلی اسٹیٹ نہیں in اب یہ ذرا ٹرانزیکشن غور سے دیکھیے موو سی کم اے after seeing A ذرا اس اسٹیٹمنٹ کو یا اس فنکشن کال کو دیکھ لیجیے کہ epsilon closure کو ہم کیا دے رہے ہیں ایک سیٹ اور وہ سیٹ کیا ہے یہ وہ سیٹ آف سٹیٹس ہیں جو کہ T سے جتنی سٹیٹس ہیں A ان پٹ سمبل پہ ہم ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اب اصل میں بات یہ ہوئی کہ میں اگر ایک سٹیٹ سے کسی ان پٹ سمبل پہ کسی اور سٹیٹ میں جاتا ہوں تو NFA کے حوالے سے اس سٹیٹ سے میں ایکچولی دو طریقے سے پھر ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں ایک اپسلان یعنی کہ وداؤٹ کنزیومنگ اینی ان پٹ اور دوسرا کسی اور انپٹ سمبل پہ تو میں نے کیا یہ ہے کہ سٹارٹ سٹیٹ سے میں نے ایک انپٹ سمبل سے دیکھا کہ میں کن کن اسٹیٹس میں جاتا ہوں اور پھر ان تمام سٹیٹس پہ میں یہ ایپسلان کلوجر کرتا ہوں تاکہ مجھے یہ پتا چلے کہ وہاں پہ جا کے اصل میں میں پھر ایپسلان یعنی کہ ود آؤٹ کنسومنگ ایک اور سیٹ آف سٹیٹس میں بھی جا سکتا ہوں یہاں سے اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ البردم ایکچولی کر کیا رہا ہے کہ یہ وہ سمپلی یہ ٹرانزیشنز کو فالو کرتا ہے ٹرانزیشنز کو فالو کر کے سٹیٹس میں جاتا ہے وہاں سے دیکھتا ہے کہ ایپسلون پہ کون سی ہیں? ان کو پکڑ لیتا ہے اور پھر انپٹ سمبلس پہ دیکھتا ہے کہ وہ کون سی ہیں? کی جو کہ ریچبل ہیں اور یہ سیٹ آف سٹیٹس جو ہیں یہ بنتے جا رہے ہیں لیکن اس میں آپ یہ ایکشن کا آئیڈیا دیکھیے کہ کس طرح ہم انپٹ سمبلس پہ اور ایپسلون پہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جن اسٹیٹس پہ ان کو ہم اکٹھا کرتے جا رہے ہیں آگے چلیے यहां से आप इस एलग्रदम की फॉर्मल प्रजेंटेशन uh, के एलग्रदम ये जो सबसेट कंस्ट्रक्शन एलग्रदम या थॉम्सन एलग्रदम इसमें इनपुट क्या होगी एन एफ ए एन ये पूरा आपका जो एन एफ ए है विद स्टेट सेट एस एल्फाबैट सेगमा स्टार्ट स्टेट एस नॉट और फाइनल स्टेट एफ تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ این ایف اے کو ہم کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں پورا ایک این ایف اے جو ہے اس میں سیٹ آف اسٹیٹس ہوتی ہیں جس ان پٹ سمبلس پہ وہ ایکٹ کرتا ہے وہ سگما ہے اور اس میں ایک اسٹار اسٹیٹ ہوگی اور جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ملٹیپل فائنل اسٹیٹس ہوں گی تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم اس الوردم کو دیں گے اور آؤٹ پٹ کیا ملے گی ہمیں ڈی ایف اے ڈی وید اسٹیٹ سیٹ ایس فرائن الفابیٹ سگما یہ وہی مل جائے گا البتہ دیکھیے start states جو ہیں وہ ہمیں multiple ملیں گی یا ایس ناٹ پرائم ہمیں ایکچولی ملے گی جو کہ ای کلوجر ایس ناٹ ہے یہ وہ تمام اسٹیٹس ہیں جو کہ ایس ناٹ سے ہم جا سکتے ہیں ایفسلون پہ تو ان ساروں کو ہم ایکچولی مرچ کر کے ایک سنگل اسٹیٹ بنائیں گے جس کو ہم ایس پرائم کہیں گے اور فائنل states ایف پرائم یہ سیٹ آف ہوں گی اور فائنلی ہمیں اصل میں ایک transition table بھی چاہیے یعنی کہ وہ dfa ایف اے جو ہے وہ ہمیں گرافکلی بھی کہہ لیں یا ان اے ٹھیبولر فارم ہمیں چاہیے اور وہ میں نے اس طرح انڈیکیٹ کیا ہے یہ میپنگ کے ذریعے کہ ایس پرائم کو لے کے اگر اس پہ میں یہ ان پٹس اپنا جو میری الفابیٹ سیٹ ہے یہ میں اپلائی کروں تو مجھے یہ ایس پرائم میں ہی رکھتا ہے یہ نہیں کہ میں ادھر سے نکل کے کسی اور ڈی میں چلا جاتا ہوں تو یہ اس کی output. اب ذرا اس الرگردم کی ایکچوئل جو کاروائی ہے اس کو دیکھ لیجئے کہ انیشلی ہم ایپسلان کلوجر s ناٹ از دی اونلی اسٹیٹ ان d یہ d یاد رہے وہ dfa ہے جو کہ ہم بنا رہے ہیں تو ایپسلان کلوجر s ناٹ از دی اونلی اسٹیٹ ان d اسٹیٹس s فرائم یہ لارجسٹ سیٹ جو ہے ہم بنائیں گے اینڈ اٹ از انمارکڈ یہ مارکنگ والی بات جو ہے یہ ابھی آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیں گے یہ اسٹیٹس کو ہم مارک کریں گے جیسے جیسے یہ الروم چلے گا تو سب سے پہلا اسٹیپ کہ میں نے ایس ناٹ ایک اسٹیٹ بنائی جو کہ جو سیٹ آف اسٹیٹس ہیں وہ میں نے ایس ناٹ جو ایکچوئل این اے فیک اسٹارٹ اسٹیٹ ہے وہاں سے ای e کلوجر یاد رہے یہ ایپسلون کلوجر کیا ہے کہ میں اگر اسٹارٹ اسٹیٹ میں ہوں تو وہ کون سی اسٹیٹس ہیں جو کہ صرف ایپسلون پہ مجھے ملتی ہیں یا میں وہاں پہ ٹرانزیکشن کرتا ہوں اور ایس پرائم جو سیٹ ہے اس میں سب سے پہلے میں نے یہ تمام اسٹیٹ کو ڈال دیا یہ اس سیٹ کا پہلا ممبر بنا Actually, S جو ہے ہے ہے اس میں میں وہ گے کو یہ یہ تو اگر کوئی اسٹیٹ ٹی اس میں انمارکڈ ہے تو میں اس اسٹیٹ کو لیتا ہوں میں نے مارک اسٹیٹ جو ہے یہ اگلا اسٹیپ کیا وائلو کے اندر یہاں دیکھیے اس کے بعد میں ایک فور لوپ میں گیا اور فار لوپ میں میں نے کیا کیا کہ فار آل ان پٹ سمبلز اے دیٹ بلونگ ٹو دیوفیٹ سیگما ڈو میں نے کیا کیا اب یہاں پہ ایپسلون کلوجر میں کس کا لے رہا ہوں موو ا اے یعنی کہ ٹھی کو لو اس اسٹیٹ سے ان پٹ پہ جہاں جہاں میں جا سکتا ہوں ان states میں جاؤ اور ان کا epsilon closure مجھے بتاؤ یعنی کہ یاد رہے NFA میں آپ اگر ایک اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں تو وہاں پہ آپ ایپسلان پہ بھی مختلف اسٹیٹس میں جا سکتے ہیں تو اسینشلی میں یہاں پہ یو سے وہ اسٹیٹس ڈھونڈ رہا ہوں جو کہ مجھے ٹی میں بیٹھے ہوئے اے ان پٹ پہ جب لے کے گئیں وہاں سے آگے ایپس پہ میں کہاں گیا تو یہ ان اے سینس یہ ایک ٹو اسٹیپ پروسیس بنتا ہے جو موو سے میں پہلے t سے اے ٹرانزیکشن کر کے کسی اسٹیٹ میں گیا اور اس سے پھر میں نے دیکھا کہ ایپس لون جو ٹرانزیکشن ہے مجھے کہاں لے کے جاتی ہیں اور میں چیک کرتا ہوں کہ اگر یہ یو جو ہے سیٹ یہ ایس prime میں نہیں ہے تو میں دیکھیے اس کو یو میں ایڈ کر دیتا ہوں لیکن ان مارکڈ یہ مارکنگ یہ وائل loop کے دیکھیے شروع میں ہوتی ہے جب میں while loop میں واپس آؤں گا اور یہاں پہ اب میں وہ ٹرانزیکشن ٹیبل جو ہے جو کہ میں نے آؤٹ پٹ میں کہا تھا کہ یہ الگردم دے گا اس کی تعمیر میں کر رہا ہوں یہاں پہ سمپلی میں نے اسیوم کیا ہے کہ یہ ایک ٹو ڈیمینشنل ٹیبل ہے جس میں روز جو ہیں وہ یہ اسٹیٹ t ہوں گی اور کالمس جو ہیں وہ ان پٹ سمبلس اے ہوں گے اور اس کی کرنٹ جو انٹری ہے جو اسمارٹ اسٹیٹ t جو اوپر میں نے دکھائی ہے اور جو کرنٹ ان پٹ سمبل ہے فور لوک کی وجہ سے اس کی ویلیو میں سیٹ کر رہا ہوں u اور یہ دیکھیے کہ یہ لوپ جب چلے گا تو ان پٹ سمبلس جو ہیں ان ساروں کو میں باری باری دیکھوں گا ان پہ میں جو اسٹیٹ ٹی میں بیٹھ کے دیکھوں گا کہ تمام ان پٹ جو ہیں اس پہ میں کہاں کہاں جاتا ہوں وہاں پہ جا کے میں ایپسلان کلوجر کے ذریعے ای e ٹرانزیکشنز کی اسٹیٹس بھی پکڑ لوں گا ان ساروں کو اکٹھا کر کے میں نے یو میں ڈالا یو کو میں نے ایس میں ڈال دیا ایز این انمارک اسٹیٹ اور اس کو میں نے ٹرانزیکشن ٹیبل میں ریکارڈ کر لیا تو یہ تو معاملہ ہوا میری ٹرانزیکشن کا البتہ باقی ایک چیز رہ گئی ہے وہ ہے کہ وہ جو فائنل اسٹیٹس ہیں وہ ہم کس طرح کیپچر کریں گے تو وہ اب یہاں پہ کہ final کا جو سیٹ ہے وہ ہم اس طرح بنائیں گے کہ فار ایچ ڈی ایف اے اسٹیٹ ایس یہ اب ہم بنا رہے ہیں تو یہ سیٹ میں ہم دیکھیں گے کہ این ایف اے کی اگر کوئی فائنل سٹیٹ اس ایس میں ہے تو اس کو ہم ڈی ایف اے میں بھی مارک کر دیں گے کہ وہ بھی ایک فائنل اسٹیٹ ہے جو کہ یہ سٹیٹمنٹ اب انڈیکیٹ کر رہی ہے اب یہاں تک تھیوریٹکلی اور الگریتھمکلی تو کافی باتیں ہوگی لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو ضرور یہ سوچ ہو رہی ہوگی یہ ذہن میں بات آئی ہوگی کہ کاشی ہم فوری طور پہ ایک مثال کر لیں تاکہ یہ ساری چیزیں جو یہ واضح ہو جائیں تو اب ہم کرتے یہ ہیں کہ اس مثال کی جانب چلتے ہیں جس میں یہ جو ساری کاروائی ہم نے کی ہے اس کو اب ہم اگزامپل کے طور پہ دیکھتے ہیں سب سیٹ کنسٹرکشن میں میں نے آپ کو ایک این ایف اے دکھایا ہے جو کہ نیچے اگر آپ دیکھیں تو اٹ از این این ایف اے فور دا ریگولر ایکسپریشن اے اور بی یہ وہ کلین closure ہے یعنی کہ اے اور بی میں سے زیرو اور مور اے یا بیز ہو سکتے ہیں فالوڈ بائی اے بی بی اب یہ ریگولر ایکسپریشن جو ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا الفاٹ سیٹ جو ہے وہ اے اور بی یعنی کہ لیٹرس اے اور بی ہیں اس کی لیٹرس اور اس کو ہم نے کلین uh, کلوجر اور یہ اور سے جوائن کر کے ایک لارجر ریگولر ایکسپریشن بنایا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کون کون سے اسٹرنگس ہیں جو کہ اس ریگولر ایکسپریشن سے میں جنریٹ کر سکتا ہوں اب یہ این ایف اے جو ہے یہ میں نے ریگولر ایکسپریشن ٹو این ایف اے جو کنورژن اسٹیپس ہم نے کیے تھے اس کے ذریعے بنایا ہے اب اس کے اب حصے دیکھ کے میرے خیال میں وہ پہچان جائیں گے کہ اے بی بی والا پارٹ جو ہے وہ یہ اسٹیٹ 7, 8, 9 اور 10 میں آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ جو ایپسلان ٹرانزیکشنس آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ جو اور اے اور بی اور اس کے بعد یہ جو کلین کلوجر ہے اے اور بی اسٹار اس کی بنا پہ یہ ساری ایفسلان ٹرانزیکشنز ہیں تو یہاں پہ میری تجویز کہ آپ اس, اس NFA این ایف اے کو دیکھتے ہوئے دل کے سامنے بھی رکھ لیجیے اور پھر ریگولر ایکسپریشنز کو لے کے آپ بنانے کی کوشش کریں میں اب یہاں پہ یہ چیز پریزنٹ نہیں کروں گا ہم نے جس جانے جانا ہے وہ یہ کہ اس سے ہم اب ڈی ایف اے کیسے بنائیں گے صرف اس این ایف اے کے لیے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ تمام ریگولر ایکسپریشنز جو کہ ہمیں درکار ہوں گے بعد میں ان تمام کی کاروائی اب پہلا سٹیپ تھا کہ دا اسٹارٹ اسٹیٹ آف دا کیولن ڈی ایف اے از ایپسلان کلوجر آف ایس اور S0 کو اب میں نے چونکہ نمبر دے دیا ہے تو وہ اسٹیٹ 0 ہے تو یہاں پہ اب میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ اگر میں اسٹیٹ 0 میں بیٹھا ہوں تو ایپسلون کلوجر یعنی کہ ایپسلون پہ میں کن کن اسٹیٹس میں جا سکتا ہوں اور وہ میں نے بتایا ہے سیٹ A جس کے ممبرز ہیں 0 جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں 1, 2, 4, 7 یہ دوبارہ اے زیرو ون ٹو فور میں نے لکھا ہے کہ دیز آر ایگزیکٹلی دا اسٹیٹس ریچبل فرام اسٹیٹ 0 وائی ای ٹرانزیکشن ایپسلان ٹرانزیکشن تو یہ دیکھیے اینیمیشن کے ذریعے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں البتہ یہ بھی دیکھیے اس تصویر میں کہ یہ جو اسٹیٹس ہیں 5, زیرو ون ٹو فور اور 7 ان کا میں نے یہاں پہ کلر چینج کر کے بھی ہائی لائٹ کیا ہے لیکن اب ذرا یہ ٹرانزیکشنس کو دیکھیے کہ اسٹیج زیرو سے میں ایپسلان پہ ون پہ گیا لیکن ون سے میں ایکچولی ٹو پہ بھی جا سکتا ہوں تو ایسا نہیں کہ میں صرف ایک اسٹیٹ سے ایک ایپسلان ٹرانزیکشن پہ جس اسٹیٹ میں جاتا ہوں صرف اسی کو میں یہاں پہ لوں نہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں ایپسلون پہ ون پہ جاتا ہوں اور وہاں سے میں ایپسلان پہ پھر ٹو پہ جا سکتا ہوں اب یہاں پہ جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ان پٹ ہے کیونکہ دیکھیں ایونچولی اسکینر نے ان پٹ کو لینا ہے اور اس سے آپ کو ٹوکنس بنا کے دینے ہیں یہ جو ایپسلان ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انپٹ کنزیوم نہیں ہوتی اسی وجہ سے ہم ایپسلان کہتے ہیں اور این ایف اے کی یہ پراپرٹی کہ اس میں یہ ایپسلان ٹرانزیکشنس ہیں تو ہم اگر ایک اسٹیٹ سے کسی دوسری میں ایپسلان ٹرانزیکشن کر کے گئے تو وہاں سے اگر ہمیں ایک اور ایپسلان ٹرانزیشن یا ملٹیپل ملتی ہیں تو وہ تمام بھی ہم اس جو سیٹ بنا رہے ہیں اس میں انکلوڈ کریں گے اور یہ کاروائی اب آپ نے دیکھی کہ زیرو سے ون اور ون سے ٹو میں ایپسلان وداؤٹ کنسومنگ انپٹ میں چلتا جا رہا ہوں باقی ابھی دیکھ لیجئے زیرو سے میں ایپسلان پہ ون اور ون سے اصل میں میں فور پہ جاتا ہوں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو سے ون سے 2 اور 1 سے 4 اصل میں میں گیا ہاں اب اگر واپس اب 0 میں ہے تو ایک اور ایپسلان ٹرانزیشن آپ کو اسٹیٹ 7 میں لے جاتی ہے تو اس مناسبت سے اب یہ تمام اسٹیٹس جو 0 سے آپ کو ایپسلان میں لے کے جاتی ہیں وہ ہیں 0, 1, 2, 4 اور 7 0 اس لیے کہ بھئی میں وہیں بیٹھا رہوں ود آؤٹ کنزیومنگ ان پٹ تو یہ میرے لیے ممکن ہے یہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ یہ جو این ایف اے ہے اس کا انپٹ سمبل یا وہ سگما جو سیٹ ہے سیٹ آف سمبلس وہ یا الفابیٹ جو ہے وہ اے کوما بی ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان پٹ سمبلس پہ ٹرانزیکشن ہیں وہ اے یا بی پہ ہیں بکیا ایپسلون اب الگریدم ہمیں یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ کہا ہے کہ دی ایلگریدم اے یہ جو اے ابھی ہم نے سیٹ بنایا ہے زیرو ون ٹو فور اور کا اس کو ہم مارک کر دیں گے مارکنگ کیسے ہے کہ سمجھے آپ نے کمپیوٹر پروگرام میں اگر ایک فلیگ رکھا ہوا ہے ہر سٹیٹ آبجیکٹ کے ساتھ تو اس فلیگ کو آپ تھرو کر دیں یا اس کو بے شک کلر کرنا چاہتے ہیں تو کلر دے دیں یہ خیر کاروائی ڈیٹیلز میں ہے کہ ہم اگر اب اس چیز کو امپلیمنٹ کریں تو یہ کیسے ہوگی فی الحال الگریتمک نوٹیشن میں ہم سمپلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے مارک کر دیا اینڈ دین کمپیوٹ کیا چیز پہلے نے موو الفابیٹ سمبل a یہ جو لوور کیس اے ہے یہ الفابیٹ سمبل اے ہے اور a جو کیپٹل ہے وہ کیا ہے یہ جو ابھی ہم نے سیٹ بنایا ہے اسٹیٹ زیرو ون ٹو فور اور سیون کا یہ ہم موو کو دیں گے یہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ موو ہمیں کیا دے گی اور پھر اس کا ہم ایپسلان کلوجر کریں گے تو اس کو ذرا اسٹیپ وائز دیکھیے کہ جہاں تک کا تعلق ہے یا oh yeah, capital A, A is the set of states of NFA that ہیو ٹرانزیشن آن ان پٹ سمبل اے فرام ممبرس A. اے ممبرس آف اے میں نے آپ کو دکھایا ہے اس تصویری خاکے میں یا اسٹیٹ ڈایاگرام میں وہ ہیں زیرو ون ٹو فور اور سیون اور ہم یہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی سیٹ آف ہیں ایک نہیں وہ کون سی اسٹیٹس ہیں جو کہ ان 0, 1, 2, 4, 7 سے A پہ کر کے ہمیں حاصل ہوتی ہیں تو بجائے اب آپ اس میں, دیکھیں. میں آپ کو ایکچولی دکھاتا ہوں سیون آؤٹ آف دا سیٹ آف اسٹیٹ سچ لیجئے میں نے ان کو مارک کیا ہے اور بلکہ ہائی لائٹ بھی آپ کر دیا ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ 2 میں ہیں تو اے پہ آپ ٹرانزیکشن کر کے 3 میں چلے جاتے ہیں اور اگر آپ اسٹیٹ 7 میں ہیں تو آپ اے پہ 8 میں چلے جاتے ہیں اور بقیہ جتنی اسٹیٹس ہیں اس اے کی اب یہ نہ دیکھیے کہ بقیہ تمام اسٹیٹس جو ہیں ان میں اے ٹرانزیکشنس کہاں ہیں نہیں ہم ریسٹرکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو 0, 1, 2, 4 اور 7 اور ان میں سے جہاں جہاں سے آپ کو اے پہ ٹرانزیکشن ملتی ہے جو کہ میں نے انڈیکیٹ کی ہیں اب ٹو سے تھری اور سیون سے ایٹ یہ وہ دو ٹرانزیکشنس ہمیں ملیں اور یہ میں اب آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اے پہ ہم تھری پہ چلے جاتے ہیں اور سیون سے ہم ایٹ پہ چلے جاتے ہیں اب ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے بائی دا وے یہ جو کال تھی وہ تھی موو اے کیپٹل اے کاما اے تو اصل میں یہ جو موو فنکشن ہے یہ ہمیں یہ سیٹ دے گی جس میں تھری اینڈ ایٹ شامل ہوں گی تو یہ میں نے اب آگے دکھایا ہے کہ یہ جو پوری کال بنی تو اس کو اسٹیپ وائز دیکھ لیجیے کہ موو اے کاما اے سے مجھے 3 اور 8 ملا اس کا میں نے ای e کلوجر لیا تو یہ اب دوسری لائن پہ ہے کہ وہ ہے اصل میں ای کلوجر آف تھری کاما ایٹ اور وہ ہمیں دیتا ہے 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 یہ اب میں نے تمام کی تمام سٹیٹس جو ہیں یہ مارک کی ہیں لیکن یہ اصل میں یہ کون سی ہیں یہ وہ سٹیٹس ہیں کہ اگر میں 3 اور 8 میں بیٹھا ہوں تو یہاں سے مجھے ایپس لون ٹرانزیکشن پہ کن کن اسٹیٹس میں ٹرانزیکشن کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ میں آپ کو اینیمیشن کے ذریعے آپ دکھاتا ہوں کہ آپ 3 اور 8 کو لیں اور وہاں سے دیکھیں ایپس لون پہ آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیے تھری سے سیون یا تھری سے پہلے 6 کیا اور سکس سے سیون پھر اگر 3 سے میں 6 پہ تو سکس سے 1 اور ون 1 سے 4. تو اب ون سے بھی آگے دیکھ لیجئے کہ ون سے میں ٹو پہ بھی جا سکتا ہوں تو اب یہ جو تمام اسٹیٹس ہیں جو کہ کیسے میں نے حاصل کی؟ پہلے تھری اور پھر ایٹ کو میں نے لیا ان دو اسٹیٹس سے میں نے دیکھا کہ ایپسلان ٹرانزیکشن پہ میں کہاں کہاں جا سکتا ہوں ایونچولی تمام اسٹیٹس کو میں نے پکڑ لیا اور وہ اب میں نے یہ سیٹ b بنایا ہے جس کا اب میں کہہ رہا ہوں کہ ممبر شپ کے حساب سے جو اسٹیٹس اب میں نے کیپچر کر لیں وہ ہیں ون 2, 3, 4, 6, 7 اور 8 اور یہ جو نئی سٹیٹ ہے B اس کو میں اب اپنے ٹرانزیکشن ٹیبل میں اس طرح ریکارڈ کرتا ہوں یہ اب وہ DFA والی بات آ رہی ہے کہ یاد ہے میرے البردم نے مجھے ایک DFA ایف ٹیبل بنا کے دینا ہے تو اب یہاں پہ ایک نئی انٹری آئی اگر میں DFA سٹیٹ A میں ہوں جو کہ مجموعہ ہے NFA کی کئی سٹیٹس کا یاد ہے اے کیا تھا اگر ادھر میں ہوں اور مجھے ان پٹ سمبل اے ملے تو میں اس نئی اسٹیٹ بی میں چلا جاتا ہوں اور جو پہلی بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ ایک سنگل اسٹیٹ ان جیسے کہ اے یا بی ہے از ریپرزینٹیو اور انکلوز آف اسٹیٹ آف ڈی ایف اے کئی کی جو ہیں وہ ایک سنگل ڈی ایف اے اسٹیٹ بن جاتی ہیں اور یہ اب میں نے ٹرانزیشن اگر آپ ذہن میں آپ تصویری خاکہ بنانا شروع کریں کہ ڈی ایف اے ایونچولی بھی ایک اسٹیٹ ڈایاگرام ہے تو اس کو میں اگر ٹیویلر فارم میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں اسٹیٹ اے آف ڈی ایف اے میں ہوں اور مجھے ان پٹ سمبل اے ملے تو میں اسٹیٹ بی میں چلا جاؤں گا اب یاد ہے الکردہ میں وہ فور لوپ تھا اور وائل لوپ بھی تھا جو کہ نہ صرف ان پٹ سمبلس کو اسکین کرتا تھا بلکہ ایونچولی ہم ان اسٹیٹس کو مارک بھی کرتے جاتے تھے تو جہاں تک ایلگردم کے چلنے کا معاملہ ہے وہ کس طرح چلتا ہے کہ آؤٹر وائل لوپ جو ہے وہ اسٹیٹس کو مارک کرتا ہے اور ان لوپ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ میں رہتے ہوئے یہ موو اور ایپسل کلوجر کمپیوٹ کرتا ہے اب یہ کہ یہ کاروائی ختم کیسے ہوگی اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ مارکنگ پروسیس جب ختم ہوگا تو ہم اس پوری کاروائی سے نکل آئیں گے اور پھر ہم نے وہ فائنل اسٹیٹ والا معاملہ کرنا ہے تو آئیے اس مثال کو اب مکمل کرتے ہیں اور وہ یوں کہ فار ان پٹ بی یاد ہے ابھی وہ اسٹیٹ اے والا معاملہ ختم نہیں ہوا میں نے اب تمام ان پٹ کو دیکھنا ہے جس میں اے بھی ہے اور بی بھی ہے اور یہاں پہ میں نے بتایا تھا کہ یہ این ایف اے کا جو الفابیٹ ہے وہ سمپلی ایس کی لیررس اے اور بی ہے تو اے کو تو میں نے کر لیا اب ذرا بی کی طرف آئیے اور واپس اس اے اسٹیٹ میں چلے جائیے جو کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے یہاں پہ کہ اس کے ممبرز تھے 0, 1, اور 7 اب انپوٹ سیمبل بی پہ 0, اور 7 میں کہاں سے آپ کو ٹرانزیشن ملتی ہے اور یہ میں نے اب لکھا ہے کہ for input بی among states in A only 4 has transitions on B to 5 اور وہ یوں تو صرف یہ ایک ٹرانزیشن ملی جو 0, 1, 2, 4, سے بی پہ آپ کو کہیں لے کے جاتی ہے اور اگلا سٹیپ اب سمجھ گئے ہوں گے اب کیا ہوگا کہ جو سٹیٹ ہمیں ملی اس کیس میں سنگل ملی پچھلی دفعہ ہمیں 3 اور 8 ملی تھیں دو ملی تھیں اس دفعہ صرف ہمیں ایک ملی تو اب 5 میں آپ بیٹھیں اور یہاں سے ایپسل ٹرانزیشنز ٹرانزیکشنس پہ دیکھیں کہ آپ کہاں کہاں جا سکتے ہیں وہ میرے خیال میں اب آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے یا آپ کمپیوٹ بھی کر سکتے ہیں کہ 5 سے آپ 6 پہ جا سکتے ہیں 6 سے آپ 7 پہ جا سکتے ہیں 6 سے آپ دیکھیے اوپر سے گھومتے ہوئے آپ 1 پہ جا سکتے ہیں 1 سے آپ 4 پہ جا سکتے ہیں 1 سے آپ 2 پہ جا سکتے ہیں یہ تمام وہ ایپسلان ٹرانزیکشنس ہیں جو کہ 5 سے پاسبل ہیں تو ان کو بھی میں آپ کیپچر کر لیا جو کہ میں نے اب دکھایا ہے یہاں پہ کہ فائیو سے آپ کو یہ ساری اسٹیٹس اب ملتی ہیں فائیو سے 6 اور سیون سکس سے پھر ون اور ون سے پھر ٹو اور فور اور یہ جو اب ہے یہ جو ایپسلان کلوجر آف یہ جو سیٹ 5 ہے یہ موو نے ریٹرن کیا تھا اس پہ میں نے ای کلوزر کو جو کہ سمپلی تھا کہ ای ایپسلان ٹرانزیکشن میں ڈھونڈوں تو اس پہ مجھے کیا ملا ایک نیا سیٹ ہے جس کو میں اب ڈی ایف اے کے حوالے سے ایک سنگل اسٹیٹ سی کہتا ہوں اس کو میں نے اب اپنے ٹرانزیکشن ٹیبل میں کس طرح ریکارڈ کیا کہ اگر میں ان پٹ اسٹیٹ یا اپنی اسٹیٹ ڈی ایف اے اسٹیٹ اے میں ہوں اور مجھے ان پٹ سمبل بی ملتا ہے تو میں ٹرانزیشن کر جاؤں گا سی پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ایک میکینیکل پروسیجر بنتا جا رہا ہے یعنی کہ اگر میں چاہوں تو اس الگردم کو اب میں امپلیمنٹ کر سکتا ہوں اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے اس میں کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آ رہی کہ مجھے پروگرامنگ میں دقت ہوگی کافی سمپل سا معاملہ ہے اور ایک لحاظ سے یہ گراف ریورسل آپ کہہ لیں کہ آپ کے پاس اگر گراف ہے اسٹیٹ جو کہ ایونچولی ہم گراف کے معاملے میں کرتے رہے ہیں تو ان سے یہ چیزیں اخذ کرنا کہ کی ٹرانزیکشن کیا ہیں اور کس انپٹ سمبل پہ یا پہ تو وہ کیا ہوگی یہ آسانی سے ہم نکال سکتے ہیں تو اب آپ ذہن میں یہ ضرور رکھیے کہ یہ میں صرف مثال اس لیے نہیں دے رہا کہ الگردم کام کیسے کرتا ہے بلکہ یہ کہ اس کو ہم ایکچولی امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ جو آٹومیٹک ٹول ہم استعمال کریں گے وہ یہی کرتا ہے تو آئیے اب اس مثال کو ہم مکمل کرتے ہیں we continue this process with the unmarked sets B and C. اب یاد ہے کہ جب ہم یہ transition d ٹرین -tran میں entry ڈالتے ہیں تو جو نئی state ہمیں DFA کی ملی تھی B اور سی ان کو ہم نے انمارک رکھا تھا اور یہ وہ جو وائلڈ لوپ ہے اس کے شروع میں پھر ہم ایک نئی اسٹیٹ نکالتے ہیں اور اگر وہ انمارک ہے تو اس پہ وہ انٹرنل فور لوپ ہم چلائیں گے جو کہ اب بی اور پھر سی دونوں کو لے کے اور تمام ان پٹ سمبلس یعنی کہ اے اور بی کو لے کے وہ موو والا معاملہ اور پھر ان سے ایفسلان ٹرانزیکشن اور میرا خیال ہے کہ اب مجھے یہ ایک ایک اسٹیپ دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں وہ پروسیس اب آپ کو سمجھ آ گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ میں نے ای کلوجر موو بی کاما اے کمپیوٹ کیا پھر میں نے ای ایپسلان کلوجر موو بی کیا اس کے ساتھ پھر میں نے ایفسلان کلوجر موو سی کوما اے اینڈ فائنلی ای کلوجر موو اور یوں یہ کارروائی چلتی گئی میں اب سمپلی ان دو لوپس کو چلا رہا ہوں مارک بھی کرتا جا رہا ہوں اور ہر سٹیٹ ڈی ایف اے سٹیٹ سے میں ان پٹ سمبلس پہ ٹرانزیکشن بھی کرتا ہوں اور پھر ان کا ای کلوجر کمپیوٹ کرتا ہوں جیسے کہ میں نے عرض کیا انتہائی میکینیکل پروسیجر جو کہ آپ کو سمجھنے میں اب کوئی دقت نہیں ہوگی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ انٹل آل سیٹس اینڈ اسٹیٹس آف ڈی ایف اے آر مارک یہاں سے اب میں نے کیا کیا کہ ڈی ایف اے تو میں نے کمپیوٹ کر لیا اب جہاں تک الوردم کا تعلق ہے اس نے مجھے رزلٹ جو بنانا ہے وہ تو ہم مجھے نظر آ رہا ہے کہ بن جائے گا اس میں مجھے دقت نظر نہیں آ رہی جب ہم الوردمس ڈسکس کرتے تھے کورسز میں یا کورس جو ہم نے کیا تھا یا بقیہ کورسز میں تو وہاں پہ کئی باتیں ہم مدنظر نظر رکھتے تھے کہ کیا یہ البریدم ٹھیک کام کرتا ہے یعنی کہ اس کی ایکوریسی یعنی کہ وہ نتیجہ وہ دیتا ہے کہ جو کہ ہمیں چاہیے دوسرا یہ کہ وہ ٹائم کتنا لیتا ہے یہ نہ ہو کہ الگریدم ہے تو ٹھیک لکھنے بھی بھی آسان سمجھنے میں بھی آسان لیکن ٹائم وہ اتنا زیادہ لیتا ہے کہ ایز اے پریکٹیکل میرر وہ کسی کام کا نہیں دوسری بات اسپیس کے حوالے سے کہ یہ نہ ہو کہ ایک البردم جو ہے وہ میمری جب آپ کمپیوٹر پروگرام کے بارے میں سوچتے ہیں وہ اتنی زیادہ میمری ریکوائرمنٹ اس کی ہو کہ آپ کہیں کہ بھائی میرے پاس تو کوئی ایسا کمپیوٹر نہیں جو نارمل کمپیوٹرز میں استعمال کرتا ہوں یا لوگ جو نارملی استعمال کرتے ہیں ان میں اس اتنی میمری نہیں ہوتی تو یہ نہ کہنا کہ مجھے گیگا وائڈس جو ہیں میمری دو تو پھر یہ البردم کام کرے گا یہ وہ باتیں سب ہم پہلے کور کر چکے ہیں اور ان باتوں کی اہمیت میرے خیال میں اب آپ پہ پوری طرح واضح ہو چکی ہے تو ذرا اس ایلگر دیکھ لیجیے کہ ہم نے یہ کاروائی شروع کیوں کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اسکینر ہے اس کو ہم ایک فارمل طریقے سے ٹوکنس کو ریپرزینٹ کر کے دیں وہ ہمارے لیے ایک اسکینر بنا دے تاکہ ہمیں اس پروگرامنگ سے بچنا حاصل ہو جو کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایڈ ہاک اسکینر آپ ہاتھ سے بنا سکتے ہیں یہ وہ ایڈ ہاک ہزم جو ہے اس کو ہم اوائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم نے الگردم بنا لیا تو اب آئیے ذرا دیکھ لیں کہ یہ الگردم جو ہے ٹرمنیٹ ہوتا ہے کہ نہیں وہ تو ہم نے دیکھ لیا میں اس کا پروف نہیں پرزینٹ کروں گا وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے ہے اور آپ اس کو انڈکٹیولی ایکچولی پروف کر سکتے ہیں کہ یہ الگرودم ٹرمنیٹ کرے گا اور اگر آپ کو اس طرح شوق پیدا ہوا کہ میں اس کو تھیوریٹکلی اسٹڈی کروں تو ٹھیک ہے آپ نیٹ پہ جا کے اس کا proof بھی دیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا فی جو اس کی ایک اور بات ہے اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں تو آئیے اس سلائڈ کی جانب کہ جہاں تک اس کی ٹرمنیشن کا تعلق ہے دس از سرٹنس الیون ڈفرنٹ سب سیٹ آف 11 اسٹیٹس یہ ذرا دیکھیے ہمارے پاس یہ 11 اسٹیٹس ہیں ایک این ایف اے کی تو اگر آپ کے پاس اسٹیٹس ہوں یا ایک سیٹ ہو ود 11 ممبرس تو اس کے کتنے سب سیٹس ہو سکتے ہیں 2 ٹو دی 11 اب یہاں ذرا سوچئے گیارہ سٹیٹس جو ہیں اس کی پاسبلٹی سب سیٹ اور یاد ہے اس ایلبریڈم کا نام کیا ہے سب سیٹ کنسٹرکشن اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اے اور پھر بی اور پھر یہ جو سی سٹیٹس ہم بناتے تھے ان میں کیا آ رہا تھا ان میں ایگزیکٹلی exactly وہ سٹیٹس آ رہی ہیں جو کہ اس این ایف اے کی ہیں یعنی کہ ہمارے پاس گیارہ ہیں تو اسٹارٹ وتھ اور ان میں سے ہم سب سیٹس بنا رہے ہیں اور یہ ایک سمپل سیٹ تھیئری کا ایک سمجھے تھیئرم ہے کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل این ممبرس ہیں تو اس کے کتنے سب سیٹس ہو سکتے ہیں ٹو ٹو دی این اب غور طلب بات یہ تو تھا گیارہ گیارہ اسٹیٹس والا این اگر ہوئی ہزار یا دو ہزار یا اس سے بھی زیادہ اسٹیٹس این میں تو یہ سب سیٹس کتنے ہو سکتے ہیں To that اور اگر اینڈ بڑا ہوا تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ معاملہ مشکل تو نہیں ہو رہا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ الگردم جو ہے یہ اتنی زیادہ سب سیٹ یا اتنی زیادہ کاروائی کرے گا کہ شاید یہ ختم ہی نہ ہو اور یہ زیادہ ٹائم لے گا اب without proof پروف میں آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں ایکچولی یہ ایسا نہیں ہے اس کا رننگ ٹائم جو ہے وہ ریزنیبل ہے بھی ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ کریں تو آپ کو ایسی کوئی دقت سامنے پیش نہیں آئے گی لیکن اس چیز کا لحاظ رہے کہ آپ یہ نہ چاہیں کہ میں اتنا بڑا NFA بنا دوں کہ یہ الردم جو ہے یہ واقعی ٹائم لے گا تو NFA کو چھوٹا بنانا جو ہے اس کے بارے میں فی تو میں گفتگو نہیں کروں گا یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ یہ NFA ایف اے آئے کہاں سے تھے ایک NFA جو میں نے آپ کو دکھایا وہ آیا تھا ریگولر ایکسپریشن سے اور اسکینر کے حوالے سے میں نے کہا تھا کہ یہ ریگولر ایکسپریشن ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے ٹوکنس کو ریپرزینٹ کرنا ہے یاد ہے وہ انٹرجر کا معاملہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ریگولر ایکسپریشن کے ذریعے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ایک انٹرجر کیا ہوتا ہے ڈیجٹ اور فالوڈ بائی ڈیجٹ یا ایک آئیڈینٹیفائر کیا ہوتا ہے تو یہ جو ساری کڑی ہے ہماری باتوں کی کہ ہم نے اسکینر بنانا ہے آٹومیٹکلی ٹوکنس ہمیں چاہیے ان پٹ سے ٹوکنز کو ریپرزینٹ ہم کریں گے ریگولر ایکسپریشن سے پھر سکینر ہم آٹومیٹکلی بنائیں گے ریگولر ایکسپریشن سے ہم این ایف ایز بنائیں گے ان این ایف ایز کو ہم اصل میں آپس میں جوڑ کے ایک لارج این ایف اے بنا لیں گے اور پھر اس پہ یہ الگم چلائیں گے لیکن اگر وہ گراف جو ہے این ایف اے کا یا وہ جو این ایف اے اٹ سیلف ہے اس کی بہت زیادہ اسٹیٹس ہوئیں تو آپ سمجھ جائیے کہ پھر جو نارمل سینس میں لگتا ہے کہ آپ کو بڑی جلدی جواب دے گا اتنی جلدی جواب نہیں دے گا تو یہ بات میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اس البردم کی کمپلیکسٹی کو بھی ذرا سامنے رکھیے گا اس کو آپ ایسی کاروائی پہ مجبور نہ کریں کہ یہ بہت دیر میں آپ کو جواب دے اور آپ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی وجہ اب آپ کے سامنے ہے جو کہ میں نے اس لائڈ میں آپ کو دکھائی ہے یعنی کہ دیر آر دس از رک تو یہ جائے گا دس از سرٹن سنس دیر آر اونلی تھرو ٹو دی الیون ڈفرنٹ سب of آف الیون اسٹیٹس اینڈ ونس مارک از مارک فار ایور یاد ہے وہ فور لوپ یا وہ جو وائلڈ لوپ تھا اس میں جب میں ایک ڈی ایف کو mark کر دیتا ہوں تو پھر اس کو میں کبھی انمارک نہیں کرتا اور جیسے جیسی نئی اسٹیٹس بنتی ہیں ان کو انیشلی تو میں انمارک رکھتا ہوں لیکن ایک دفعہ مارک ہو گئیں تو پھر نہیں تو یہ وہ ان فارمل سا پروف ہے کہ یہ الگریدم ایکچولی ٹرمنیٹ کرے گا لیکن یہ جو ایکسپونینشیل بیچ میں معاملہ آ گیا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ٹرمنیشن جو ہے مے بی چھوٹے سب سیٹ بنانے کے لیے یا اگر آپ کا این چھوٹا ہے تو چلیں آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑا لینیئر ٹائم الگ ہے لیکن ایکچولی یہ نہیں ہے یہ ایکسپونینشلی گرو کر سکتا ہے اور اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے ایونچولی دا فائیو جس میں یاد ہے ہم نے 0, 1, 2, 4 اور 7 کو ڈالا تھا B جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 تو ایک لحاظ سے دیکھیے کہ یہ اگزیکٹلی exactly وہ سب سیٹس ہیں آف دا سیٹ آف اسٹیٹس ان دا ایف اے اس میں کوئی ایسی اسٹیٹ آپ کو نظر نہیں آ رہی جو کہ اوریجنلی میں نہیں تھی اور اسی وجہ سے اس الگرودم کو کہتے ہیں سب سیٹ کنسٹرکشن یہ الگردم سب سیٹس بناتا ہے اور اس کیس میں لکیلی پانچ سب سیٹ بنے تو اس سے معاملہ مکمل ہو گیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں اس میں سے اے اور بی کو تو ہم نے خود بنایا تھا سی اور ڈی اور بکیا جو ہیں اس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ الگردم کی سمجھ آ تو وہ ایک میکینیکل پروسیجر ہے جو کہ آپ بڑے آرام سے خود کاغذ پہ بھی ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں اب ایک معاملہ جو الگریدم کا تھا اس کا آخری اسٹیپ جو آخری اسٹیج ہے وہ ہے کہ جو ہمارا ڈی ایف اے بنے گا اس کی اسٹارٹ اسٹیٹ کیا ہوگی اور اس کی جو اینڈ اسٹیٹس ہیں فائنل اسٹیٹس کیا ہوں گی اس کے حوالے سے یہ میں نے اب آپ, آپ کو دکھایا ہے کہ جو ڈی ایف اے بنے گا اس کی اسٹارٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اے ہوگی اور اس کی وجہ کیا کہ دیکھیے جو این ایف اے کی اسٹارٹ اسٹیٹ تھی وہ تھی زیرو یہ تو ہم نے ان پٹ میں ریسیو کی تھی یاد ہے کہ اس ارگم کو ہم ان پٹ میں کیا دیتے ہیں این ایف اے اور اس کی اسٹارٹ اسٹیٹ اور فائنل اسٹیٹس اور آفیت تو یہاں پہ دیکھیے کہ اے جو ہے اسی میں ہی صرف زیرو اپر ہو رہا ہے بقیہ کسی اسٹیٹ میں نہیں ہے تو اس حوالے سے اے جو ہے اس کی اسٹارٹ اسٹیٹ ہے یہ میں نے اس طرح انڈیکیٹ کیا ہے اینیمیشن کے ذریعے کہ یہی وہ اسٹیٹ ہے جہاں پہ آپ کو زیرو ملا دوسری بات فائنل اسٹیٹ کی اور اگر آپ چاہیں تو یہی میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں کہ فائنل اسٹیٹس کون سی ہوں گی ڈی ایف اے میں اور اس کی خاطر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو پانچ اسٹیٹس ہیں اے بی سی ڈی ای ان میں دیکھیے کہ این ایف اے کی فائنل سٹیٹس کہاں کہاں پہ ہیں اب اس این ایف اے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈبل رنگ سٹیٹ جو صرف ٹین ہے یہ اکیلی فائنل سٹیٹ ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ این ایف اے میں اس سے زیادہ بھی سٹیٹس ہو سکتی ہیں فائنل سٹیٹ تو کرنا اب یہ ہے یا الگ جو کرتا ہے وہ یہ کہ ان ڈی ایف اے سٹیٹس کو سکین کرے گا اور جہاں جہاں اس کو فائنل سٹیٹس ملیں گی میں فلورل کہہ رہا ہوں جو کہ یہاں پہ اب ٹھیک ہے ایک ہی ہے لیکن وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں ان کو ڈھونڈ کے بتاؤ کہ وہ کون سی ہیں جیسے میں نے آپ کو دکھایا وہ ہے ای e کیونکہ جو فائنل سٹیٹ ہے این ایف اے کی ٹین وہ صرف ڈی ایف اے سٹیٹ ای e میں اپیئر ہوتی ہے اور یہ میں نے اینیمیشن سے آپ کو اب انڈیکیٹ کیا ہے جس کی بنا پہ ای e جو ہے اب ایک ایکسیپٹنگ سٹیٹ بن گیا یہاں پہ اب الکردم فائنلی جو ہے ٹرمنیٹ ہو گیا اب جہاں تک اس الکردم کا تعلق تھا اس نے کیا چیز واپس کرنی تھی وہ تھا کہ ٹھیک ہے ان پٹ سمبل تو مجھے واپس کر دو وہ تو مجھے پتا ہے کیا ہے وہ تو وہ تو میں نے خود ہی بھیجا تھا اس کو یہ چینج نہیں کرتا این ایف اے دیا تھا اب اس نے ہمیں واپس ڈی ایف اے دینا ہے اور وہ ایک ٹرانزیشن ٹیبل کی فارم میں اور ساتھ اس نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اسٹارٹ اسٹیٹ کون سی ہے اور اینڈنگ یا فائنل ڈی ایف اے کی کیا ہے اس چیز کو میں ٹیبلر فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں گرافکلی فارم میں بھی لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر میں اس چیز کو امپلیمنٹ کروں تو موسٹ لائکلی میں اس کو ایک ٹرانزیکشن میٹرکس جو ہے اس کی فارم میں جنرلی ریٹرن کروں گا ہاں ٹھیک ہے آپ اس کی لسٹ بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی ایک ریپرزینٹیشن ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ٹیبلر فارم ہے یہ انتہائی ثابت ہوتی ہے. کے حوالے سے بھی انتہائی تیز ہوتا ہے تو آئیے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا وہ جو ٹرانزیکشن ٹیبل ہے اس کی کیا وہ کیسا ہوگا اس کی اینٹریز کیا گی یہاں پہ میں نے ٹرانزیکشن ٹیبل جو ہے انس اس کی گرافکل ریپرزینٹیشن آپ کو دکھا دی اور یہاں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اب اس کو اگر میٹرکس کی فارم میں دکھانا چاہوں تو شورلی میں دکھا سکتا ہوں البتہ اس فارم کو میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے پوسٹ کرتا ہوں اب یہ ذرا ڈی ایف اے کو فی گرافیکل فارم میں ہی دیکھ لیجیے لیکن جیسے کہ میں بار بار دہرا رہا ہوں اس گراف کو میں ایک ٹرانزیکشن ٹیبل کی فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتا ہوں یعنی کہ وہ فزیکل ریپرزینٹیشن ڈیٹا کے حوالے سے جہاں تک ٹرانزیکشنس کا تعلق ہے گراف کا تعلق ہے خاکہ ہے اے بی سی ڈی ای ایکچولی سب سیٹس ہیں اسٹیٹس کی جو کہ اوریجنلی این ایف اے میں تھیں اور دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح اس میں ٹرانزیکشنس ہیں اور یہ ساری ٹرانزیکشنس یاد ہے وہ سیلگردہ میں وہ ڈی ٹرین والی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہاں پہ ہم اس ٹیبل میں یہ چیزیں اسٹور کرتے جا رہے تھے کہ اگر ہم کسی اسٹیٹ میں ہیں تو وہاں سے ہمیں ان پٹ سمبل پہ کون سی اسٹیٹ میں جانا ہوگا وہ میں نے ریگولر ایکسپریشن کا جو کہ میں نے تھوڑی سی اینیمیشن کے ذریعے یہ بھی دکھاتا چلوں کہ فرسٹ کریں آپ کے پاس سٹرنگ جو ہے وہ ہے A, A, A, A, B, B. اب یہاں پہ ایک لحاظ سے میں مثال بھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیکن میں اب ایک بات بھی چلوں کہ اس سکینر نے کرنا کیا تھا؟ یاد ہے سکینر کو ہم نے ایک دینی تھی. وہ یا کہاں سے آئے گی let's say اگر آپ کا وہ کمپیوٹر پروگرام ہے تو وہ کمپیوٹر پروگرام جو ہے اس کے جتنے ہیں وہ انپوٹ اسٹریم کے طور پہ آئیں گے وہ پھر جو ہیں ایک سکینر میں جاتے ہیں لیکن اب ہم اس سکینر کی جو اندرونی جو اس کی حالت ہے یا اندرونی جو اس کی صورت ہے اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس عمارت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ چیز جب بن گئی وہ انجن جو ہے وہ اوٹامیٹون جب بن گیا تو اگر ہم اس کو انپٹ اسٹرنگ دیتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے اور یہ چیز آپ اوٹامیٹون میں کافی حد تک کر چکے ہیں کہ گیون اٹامیٹون اور گیون اے ان پٹ اسٹرنگ یا آپ کی وہ جو سینٹینس ہوتا ہے اس پہ آپ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ وہ ٹرانزیکشن جو ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں اور ایونچولی کیا آپ کسی فائنل اسٹیٹ میں پہنچتے ہیں کہ نہیں کیونکہ اگر آپ فائنل اسٹیٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سینٹینس جو ہے آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ اس لینگویج کا حصہ ہے تو آئیے یہ اینیمیشن کے ذریعے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے اسی ڈی ایف اے کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور وہ یوں کہ یہ ڈی ایف اے ہے اور اس کو میں نے انپوٹ اسٹرنگ یا انپوٹ اسٹرنگ جو ہے یا چار سینٹینس اور پہلے اے کو اگر میں لوں تو اگر میں اسٹارٹ اسٹیٹ اے میں ہوں فرض کریں تو دیکھیے کہ وہ اے سے مجھے بی پہ لے گیا اب میں بی میں بیٹھا ہوں ایک اور اے آیا اب بی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوگا کہ میں گھوم کے واپس بی میں آ گیا ایک اور اے آیا اس پہ میں نے کیا کیا پھر واپس بی میں آ گیا یعنی کہ بی اسٹیٹ میں آ گیا ان پٹ سمبل اے پہ پھر ایک اور اے آیا یہ ان پٹ کو دیکھیے میں اب کنزیوم کرتا جا رہا ہوں اور دوسری یہ بات غور طلب کہ دیکھیے یہاں پہ کوئی ایپسلان ٹرانزیشن نہیں یہ ڈی ایف اے کی پراپرٹی ہے این ایف اے میں تھا یہاں نہیں تو اس لیے یہاں پہ کوئی معاملہ نہیں کہ میں بیٹھے بیٹھے ایک سٹیٹ سے اٹھ کے کسی دوسری سٹیٹ میں چلا جاؤں گا وداؤٹ کنسیومنگ ان پٹ اب ایسا نہیں ہو رہا اس وقت میں سٹیٹ بی میں بیٹھا ہوں اور اب دیکھیے نیکسٹ ان پٹ سمبل ہے بی جس کو میں نے لیا تو میں کہاں گیا بی سے میں اسٹیٹ ڈی میں گیا اور فائنلی ڈی سے جب مجھے بی ملا ان پٹ سمبل تو میں ایکسیپٹنگ اسٹیٹ ای میں چلا گیا ہوں یہاں پہ اب ہمارے پاس وہ ڈی آ گیا جس کو میں نے سمولیٹ کر کے بھی دیکھ لیا ہاں یہ ضرور ہے کہ میں نے وہ تمام ان پٹ سمبلس یہاں پہ نہیں ٹرائی کیے لیکن میرا خیال ہے کہ کاروائی کے حوالے سے اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈی بھی وہی ان پٹ اسٹرنگس یا وہی لینگویج کے سینٹینسز ایکسیپٹ کرے گا جو کہ اوریجنل این کرتا تھا یہ اٹامٹان بنانے کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ نے لینگویج میں ممبرشپ چیک کرنی ہوتی ہے اور آپ اس وقت تو کہتے تھے کہ بھائی یس نو آنسر کرو یہاں پہ ٹھیک ہے ہمیں یس نو آنسر بھی مل جاتا ہے لیکن جہاں تک اسکینر کا معاملہ ہے وہاں پہ ہمیں ایک الگردم ملا جس سے ہم ڈی ایف اے کو کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں وہ میں نے تصویری خاکوں میں گرافکلی دکھایا لیکن جیسا کہ میں شروع میں کہتا آیا تھا یا الگرودم کے حوالے سے آپ دیکھ رہے تھے کہ میرے پاس ایک ٹو ڈیمینشنل ارے تھی ڈی جس میں میں یہ چیزیں ریکارڈ کرتا جا رہا تھا کہ وہ نئے سب سیٹس جو ہیں وہ کیا بن رہے ہیں اور ان پٹ سمبل پہ ہیں وہ کیا ہیں وہ میں نے گرافکلی دکھایا تو آئیے اس کو ٹیبلر فارم میں بھی دیکھ لیجیے یہاں پہ آپ ایک لحاظ سے یہ وہ میٹرکس فارم ہے یا ٹیبلر فارم ہے جس کو میں نے کہا ہے کہ یہ فائنل ٹرانزیکشن ٹیبل ہے اور آپ دیکھیں گے کہ جو ٹول ہم بعد میں استعمال کریں گے وہ بھی ایکچولی انٹرنلی ایک پورا ٹیبل بناتا ہے وہ ٹیبل آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ بات کی بات ہوگی جب ہم اس ٹول کی کارروائی یا اس کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے فی الحال یہ دیکھ لیجیے کہ میں نے سمپلی اس ڈی کو اس ٹیبل میں کیپچر کیا ہے کہ اگر میں اسٹیٹ a میں ہوں آپ رو وائز دیکھ لیجیے کہ اسٹیٹ میں ہوں اور ان پٹ سمبل ملا تو میں اسٹیٹ بی میں چلا جاتا ہوں اور اگر میں اسٹیٹ اے میں ہوں تو ان پٹ سمبل بی پہ میں اسٹیٹ سی میں چلا جاتا ہوں اگلی رو پہ چلیے تو بی اسٹیٹ پہ اگر مجھے ان پٹ سمبل اے ملا تو میں اسٹیٹ بی ہی میں ہی رہتا ہوں اور اگر مجھے الفابیٹ بی ملے تو میں اسٹیٹ ڈی میں اور میرا خیال ہے کہ یہ اس چیز کو دیکھ کے سمجھنا کہ یہ وہی ڈائگرام جو ابھی میں نے پہلے آپ کو دکھایا تھا اس کی ایک میٹرکس فارم یا ٹیبلر فام ہے سمجھنے میں کوئی دقت آپ کو محسوس نہیں ہوگی اب یہاں پہ ہمیں وہ ٹرانزیکشن ٹیبل بھی مل گیا کیونکہ الردمکلی اگر ہم اس کو یہ سوچیں کہ ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو آپ بار بار دہراتا یہ بعد میں دہرا رہا ہوں کہ گرافس جو ہیں اب ان کو ایڈجسٹنسی میٹرکس یا ایڈجسٹنسی لسٹ کے ذریعے ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پہ اب ہمیں وہ میٹرکس مل گیا البتہ اس سارے سلسلے کی جو ایک آخری کڑی ہے اس کے بارے میں ابھی ہمیں گفتگو ذرا سی کرنی ہے اور وہ اس حوالے سے یاد ہے میں نے وہ ٹو ٹو دی الیون والی بات کی تھی کہ کس طرح یہ سب سیٹ سب سیٹ کنسٹرکشن الگردم جو ہے یہ این ایف اے کی سٹیٹس کے سب سیٹس بناتا ہے اور وہ میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں 2 ٹو دی این اگر این جو ہے وہ این ایف اے کی تمام سٹیٹس ہیں اب اندازہ لگائیے کہ اگر این بڑا ہے تو یہ سب سیٹس کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کافی زیادہ ٹو ٹو دی این ایکسپونینشل اب کیا ہم یہ سارے سب سیٹس بنا لیں اور اسی طرح ٹرانزیشن ٹیبل کو ریکارڈ کر لیں اصل میں ایک کاروائی ایک پاسبل ہے ابھی ایک اور اسٹیپ جو کہ تھامسنس الدم کا حصہ نہیں بلکہ وہ ایک اور صاحب نے انوینٹ کیا تھا جس کی بنا پہ ہم ان سب سیٹس کو فردر مینیمائز کر دیں گے جس کی بنا پہ ڈی ایف اے کی سٹی جو ہیں وہ اور بھی کم ہو جائیں گی اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے میں یہ گفتگو آج تو نہیں کروں گا میری تجویز کہ آپ کتاب میں یہ جو مینمائزیشن ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیے اور بقیہ جو کارروائی آج ہم نے کی ہے اس کو بھی ایک نظر کتاب میں دیکھ لیجئے اور اس کو ہاتھ سے آپ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ سمجھنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہم اس کو بعد میں ایک ٹول میں استعمال کریں گے اس اس سلسلے میں یہ جو مینمائزیشن والی بات اور پھر اس ٹول کو استعمال کرنے والی بات انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے تب تک خدا حافظ